قسم اللہ شکوہ یہود بعض کیا دلی آ رہی تھی ترغیب انفاق اور مذمتیں بہت اللہ تعالی نے جب انفاق کی ترغیب دی نا پر میں منظل دی یقر ذلہ کر کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض اچھا تو یہودوں نے کیا کہا او خدا سنیا تھی سیا خدا مفلس ہو گیا ہے خدا کیا ہو گیا ہے مفلس, غریب ہم سے قرض مانگتا ہے خدا بڑے خبر سے اب خدا کو نہیں چھوڑتے اب بھی یہ کبھی نہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے قرض مانگتا ہے تو خدا کیا ہے جی مفلس ہے غریب ہو گیا ہے ہم سے قرض مانگتا ہے ٹھیک ہے یہ, یہ البتہ سونے لی اللہ نے بات ان لوگوں کی یہود کی جو کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کیا ہے فقیر ہے اور ہم کیا ہیں جی غنی ہیں اللہ نے فرمایا ہم ان کی یہ بکواس لکھ رہے ہیں ان کی یہ بکواس لکھ رہے ہیں اور ان کے باپ دادا جو قتل کرتے تھے نبیوں کو اور اس کے اوپر یہ راضی ہیں وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں اور قیامت کے دن ڈنڈے ماریں گے تبیسو کو س نق وہ ابھی لکھ رہے ہیں ما قالو ان کی اس بات کو ما مستری ہے وہ ابھی لکھ رہے ہیں ان کے قول کو اور قتل کرنا ان کا نبیوں نبی اس کو بھی لکھ رہے ہیں وہ نکول زوپا بل ہری انجام گستاخی اس گاخی کا انجام یہ ہوگا کہیں گے ہم کیا مر کے دین کے چکو عذاب کس کا آگ جلانے والی کا ذال بما بھی قدمات سباب عذاب یہ اس سباب سے ہے کہ مقدم کیا تمہارے ہاتھوں نے یہ برائیوں کو اور یہ بھی جان لو کہ بے شک اللہ تعالی نہیں ظلم کرتا اپنے بندوں پہ یہ زلام کون سا سیکھا ہے جی مالد. مالد. مالد. تو آپ یہاں شبہ کریں گے کہ یہ زلام کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ تعالی بہت ظلم نہیں کرتے بندوں پہ تھوڑا کرتے ہیں اس کا جواب سنیے بھائی ایک عام آدمی سزا دیتا ہے اس کی سزا تھوڑی ہوتی ہے ایک بادشاہ سزا دیتا ہے اس کی سزا کیا ہے وہ بہت بڑی نہیں ہوتی تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی ظلم نہیں کرتے بل پر اگر اللہ تعالی کی طرف سے ظلم ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ ظالم ہوتے یا ظلام ہوتے پھر تو ساری کائنات کو ایک منٹ میں تباہ کر دیتے اس لیے ظلام کا یا ان کی شان کے مطابق اب بات یہ سمجھ ذہن میں بیٹھی ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتے بال فر ظلم کرتے تو کیا ہوتے پھر چھوٹے ظالم نہ ہوتے کیا ہوتے اللہ سلام <تصفح> نہیں اللہ دین یہ بھی وہ شکوہ ہے ان کا کن کا یہود کا شکوہ ہے نا جو پہلے آ رہا ہے یہود جو کو جب کہا گیا نا کہ حضور کے ساتھ ایمان لاؤ انہوں نے کہا کہ ہم سے آحد ہوا ہے پہلی کتابوں کے اندر کہ اس نبی کی شریعت کو ماننا جس نبی کی شریعت میں یہ ہو کہ قربانی کرو یا نظر و نیاز کرو اور اس کو آگ جلا جائے پہلے بعض شریتوں میں ایسے تھا یہ سنا ہے نا علماء سے بعض نبیوں کے شریتوں میں کہا تھا کہ جب وہ قربانی کے جانور کرتے تھے ہم تو ذبے کرتے ہیں نا ان جانوروں کو کھڑا کھڑا کر دیتے میدان یا زکاج نکالتے گندوں وغیرہ کوئی چیز اس کو میدان میں رکھ دیتے آسمان سے آگ آتی اس کو جلا دیتی تو نشانی ہوتی کہ یہ قربانی صحیح ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے اور اگر آگ نہ جلاتی تو قبول نہ ہوتی یہ سمجھی گا تو یہودی کہنے لگے کہ ہم اس شریعت کو مانیں گے کہ جس شریعت کے اندر کیا ہو قربانی کو آگ جلاتے اللہ نے فرمایا پہلے تو جھوٹ بولتے ہو یہ کوئی آہد تو سے نہیں لیا گیا تھا کسی کتاب کے اندر نمبر دو یہ ہے کہ جن نبیوں کو تم نے قتل کیا ان کی شریعت میں یہ چیز تھی یا نہیں تھی وہ تھی نا تو ان کو پھر تم نے کیوں قتل کیا پہلے نبیوں کو ان کی شریعت میں یہ چیز تھی غور کرو جی اللہ کالو یہودی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے آجر ہمارے یہ کہ نئی مان لائیں واسطے کسی رسول کے یہاں تک لئے ہمارے پاس قربانی کے خواج جائے اس کو کیا یہ سمجھیے بات آگے جی کل جواب شکوا آپ فرما دیجیے تاکہ آئے تھے جی تمہارے پاس رسول مجھ سے پہلے دلائل لے دروازے اور ساتھ اس چیز کے جو کہی تم نے کون سی چیز قربانی کو آگ جلا دے بس کیوں قتل کیا تھا تم نے ان کو کرو تم سچے تھے قتل کر دیا تو کس مو سے گئے ہو وہ پین قبضہ کا تسلی خاتم علم دیا اے میرے محبوب پس اگر جٹلاتے ہیں تو یہ شرط ہے اور جزا کا معذوب ہے فلا حزن پہلے کئی دفعہ پڑھ چکے ہو پین کلزبوں کا فلا حزن پس اگر جٹھلاتے ہیں تو اج کو تاف غمگیر نہ ہوں پستا جٹھلائے گئے تھے رسول تو اس سے پھیل ہے بہت سے رسول جاؤ بل بے یہ مبان از تقزیر حالانکہ تقزیب کے موانے موجود تھے پھر بھی جٹلائے گئے موان آج تقزیب جٹلائے گئے بہت سے رسول تو اس سے پہلے لائے تھے وہ موجات بھائی کے نیچے دیکھوں موجاد یہ موان آج تقزیب ہے نمبر ایک موجود لائے وزر نمبر دو صحیح پہ والکتاب المنیر نمبر تین کتاب روشن لائے اب تین بوانے موجود تھے پھر بھی تقریب کی انہوں نے جٹلا دیا کلفسن رائے کا تل بو مضمون جہاد دوسری بار پہلے بھی مضمون جہاد آ گیا دنی او غزوہ احد بدر کی کہانی اب آخر کے اندر وہی مضمون جہاد ہے بدر و ہے راج مضمون جہاد مضمون جہاد دوسری بار جی پر جہاد کرو کروت اپنے وقت پہ آنی ہے ہمیشہ زندہ نہیں رہو گے ہر جی چکھنے والا ہے موت کو اور سوائے اس کے نہیں پورے دیے جاؤ گے بدلے اپنے دن قیامت کے جہاد بدلہ شہدت کا بدلہ شہادت کا تو منظور ذیانی نہ یہ تفصیل جزا ہے کیسے بدلہ ملے گا تفصیل جزا جو شا دور رکھا گیا نار سے داخل ہوا بحث کے اندر تو کامیاب ہو گیا باقی دنیا تو چاند روزہ بہار ہے اور نہیں دنیاوی زندگی مگر اسباب دھوکھے کا دھوکھے کا اسباب وہ دھوکھے کا اسباب نہیں میں تمہیں ایک چیز دے کے کہوں یہ لو پھر چھین لوں یہ کیا ہے دھوکھا نہیں تو تمہیں یہ محلات مل رہے ہیں باغات مل رہے ہیں و آرام مل رہا ہے پھر تم مر جاتے ہو دو گالی وہ تمہیں دے کے چھین لی گئی مر جاتے ہو بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں راہ کدر دنیا ہے یہ بستی نہیں جائے و عشرہ تو مستی نہیں ایک دن مرنا ہے آخر بہت کر لے جو کرنا ہے آخر بہت ہے نہیں دنیاوی زندگی مگر مگرسوار دو تو بلا النفیم وعلیکم یادہ ہر دو مضمون جہاد و انفاق یہ پہلے صرف مضمون جہاد کا یادا تھا اب یاد ہے ہر دو مضمون جہاد و انفاق البتہ ضرور آزمائش جاؤ گے تم اپنے مالوں میں اپنے جانوں میں مالوں کی آزمائش کیا ہے جی انفاق ہے جانوں کی آزمائش کیا ہے اجہا. اور البتہ ضرور سنو گے تم ان لوگوں سے جو دیے گئے ہیں تم سے پہلے کتاب کو اور ان مشرقین سے سنو گے ازن کسی بد گوئی بہت بکواس کرتے رہیں گے تمہارے خلاف جیسے آج کل بکواس کرتے ہیں کہ ملا داشت گرد ہے وہ کرتے ہیں نہیں تو یہی صرف بکواس کریں گے تمہارا کچھ نہیں گزار سکتے وائن تسبرو بتاتا تو کرنا جی او خزوائے اوہ جو بدر سے پہلے کیا تھا دو شرطیں تھیں جہاد کے لیے کون سی صبر اور تقویٰ آیا تھا نا اب آخر میں بھی وہی کیا ہے صبر تقویٰ ہے تو آخر کو پل کے ساتھ رابط ہو گیا نی جی. اور اگر صبر کرتے رہے تقوی اختیار کرتے رہے پاشایہ مت دیتا ہوں سے ہے واحد حضل لکھو جی زاجر برائے احبار روحبان وہ مولوی کے جو پیر اپنے یہود کے جو مولوی اور پیر تھے ان کو زاجر ہے احبار کیا دے جی یہود کے مولوی روحبان کیا دے یہود کے پیر زاجر برائے احبار رحبان یہود کے مولوں اور پیروں کو ہے بھئی اللہ نے جو ہمیں کتاب کا علم دیا ہے تو یہ کتاب کے سارے مضامین پہنچائیں ہم یا نہ پہنچائیں کیا کچھ چھپا دیں تم اللہ کا کرم سمجھو میرے بھائی ہو رات میرے پاس ٹیلی فون آئے کوئٹے سے میں نے کہا جی رپورٹ پیش کرو کہنے کا میرے دوست پڑھا رہے تھے وہ کہنے لگا میں سورت آراف تک پہنچ چکا ہوں نہ صورت آراف نہیں سورت نسا آج आज شروع کرا گا کوئٹے والا کہنے لگا سمجھا جی تو میں نے کہا الحمدللہ میں بھی سورج نشا شروع کروں گا ابھی ختم ہوگی نا اچھا پھر اور پیری فون آیا گکھڑ سے جہاں حضرت مولانا سرفراز تھا رحمتہ اللہ گھر ہے نا وہاں بھی دورہ پرانا شروع ہے وہ بھی پچھلے سال سی تھے تر اور سی وغیرہ میں نے مہیا کیا ہے میں نے کہا آپ رپورٹ پیش کریں انہوں نے کہا سورج نشا شروع کریں گے انہوں نے کہا سورج آراب شروع کریں گے میں نے کہا الحمدللہ اسی طرح دو جگہ میں پتا کر آئے ہوں پتہ آپ کو بہاول پور بھی اور بہاڑی دیوان سے بھی رپورٹ لینی ہے یہ اس کریم کا کرم نہیں ہے کہ ہر جگہ قرآن کی تفاصیر کہی جائے ہم کیا ہیں جب کوئی کام ہم سے جو کچھ کے ہوا ہوا کرم سے تیرے اور جو کچھ کے ہوگا تیرے فضل سے اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے رپورٹیں آ رہی ہیں اسی طرز کے اوپر تو کتنا ہمارا دل خوش ہوتا ہے کہ اے اللہ ان چشموں کو آپ ہمیشہ کے لیے دائم و قائم رہ اور ہمیں ان اور دنیا کی جو پریشانی ہے ان سے ہمیں محفوظ کر لا دیں تو میرے بزرگوں آپ سے بھی عہد لیا جا رہا ہے کہ آپ بھی قرآن کو مکمل پہنچاؤ گے دنیا میں پہنچاؤ گے یا نہیں یہی احد ان سے لیا گیا تھا یہ زاجر ہے برائے احبار روحبان یہود اور جب لیا اللہ نے پختہ وعدہ ان لوگوں سے جو دیئے گئے کس کو کتاب کو یہود و مولوی پیر لا بہ نشری ہے میسار اس پختہ احاد کی تشریح ہے البتہ ضرور بیان کرو گے تم اس کتاب کے جمی مضامین کو ضرور بیان کرو گے اس کتاب کے جمی مضامین کو لوگوں کے لیے اور نہ چھپاؤ گے اس کو لیکن انہوں نے بیان کیا یا پسے پس ڈال دیا اور نہ بن پھینک دیا اس کو پیچھے اپنے پیٹھوں کے اور خرید کیا اے باز اس کے قیمت تھوڑی غلط مسئلے بتائے کتابوں کو چھپایا حضور کی بشارتوں کو چھپایا پر بری چیز ہے جو خرید کر رہے ہیں ولا سب اللہ پھر یہ غلط مولوی اور پیر ہے نا غلط فتوے بھی دیتے ہیں اور پھر غلط فتوے دے کے خوش ہوتے ہیں یا نہیں ہوں خوش ہوتے ہیں وہ بھی کہتے تھے کہ دیکھوئے نبی کی بشارتوں کو کیسے ہم نے چھپا دیا کام کیا غلط اور اس پہ کیا خوشی مناتے ہیں ان کو مرید کہتے ہیں جی آجیو حضرت ہے آپ نے بہت بڑا اچھا کام کیا دور اچھا کیا پھر میں نہ گمان کر ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں ساتھ اس کردار بد کے اتو جس کو کرتے ہیں کرتے ہیں کردار بد یعنی کتاب کے مضامین چھپاتے ہیں توحید کو چھپاتے ہیں حضور کی بشارتوں کو چھپاتے ہیں اور پھر اپنے مریدوں کو کیا کہتے ہیں کہ ہماری کیا کرو تاریخ کو ہیں خوش ہوتے ہیں ساتھ اس کردار بدھ کے جو کرتے ہیں اور اور پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ تعریف کیے جائیں ساتھ اس کام کے جس کو انہوں نے کیا نہیں وہ کون سا کام نہیں کرتے تھے نیک کام نہیں کرتے تھے نیک کام نہیں کرتے تھے اور لوگوں کو کہتے ہیں ہماری تعریف کرو کہ یہ نیک کام کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں نا جی کہ حضرت صاحب ہمارے جو ہے نا ادھر نماز نہیں پڑھتے مکہ مدینہ جا کے نماز پڑھاتے ہیں وہاں پڑھتے ہیں پھر ان کو, کو کھانا بھی وہاں کھا کے آئے کریں کھانا بھی ادھر کھاتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ تعریف کیے جیسا اس کام کے جس کو کیا نہیں کہ مکہ مدینہ نماز پڑھتے ہیں فلا سب بندہ ہو بس نہ گمان کر ان کو بیج فلاسی کے عذاب سے عذاب سے, عذاب سے نہیں بچ سکتے اور ان کے لیے دردناک ہے ولی اللہ مالکی اطباری تعالیٰ کا بیان اور قدرت باری تعالیٰ کا بیان اللہ تعالی جو ان کو عذاب درد ناک دیں گے مالک ہے خدا یا نہیں جی جو مالک بھی ہو قادر بھی ہو وہ عذاب دے سکتا ہے یا نہیں اپنی مملوکاتی دوں میں چلیے اب جب مالکیت باری تعالیٰ کا اور قدرت باری تعالیٰ کا بیان ہوا یہ توحید ہے یا نہیں اب اس کے لیے دلیل اقلی ہے بس ایک رپورہ دیا ہے پانچ سات من میں ختم کرتے ہیں ان شاء اللہ تو مضمون کو سماواد مضمون تو سماواد کے نیچے کا لکھنا ہے دلیل کون سی حاجی دلیل کون سی دلیل اکلی آفا کی انفوسی ہاں بے شک بیج پیدا کرنے آسمانوں کے زمین کے اختلاف رات کا دن کا یہ کئی دفعہ چکے ہیں نہیں البتہ اس میں نشانی ہے اللہ کی قدرت کی واسطے عقل والوں کے اول الباب ہے مصطفی الدین اللہ دین کے اوصاف جو عل الباب ہے عقل مد ان کے اوصاف اللہ دین اللہ نمبر ایک لکھو اول لل وہ ہیں جو ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی اور اپنی کروٹوں پہ بھی ذکر سے مراد عام ذکر بھی لے سکتے ہو اور نماز بھی لے سکتے ہو کہ جس قدر طاقت ہے نماز آ کرتے ہیں وہ یا تفکار رون نمبر کتنی ہے دو ذکر کے بعد کیا ہوتے ہیں جی فکر یا تفکرون یہ ہمارے سلسلہ قادریہ کے اندر پہلے ذکر بتاتے ہیں بزرگان دین جب ذکر ختم ہوتے ہیں تو اس کے بعد کیا بتاتے ہیں فکر بتاتے ہیں یہ قرآن سے ثابت ہے ذکر بعد اور غور و فکر کرتے ہیں بیج پیدا ش آسمانوں کے زمینوں کے یقولون ربنا ما کہا گا باطلہ یقول مقدر ہے معذوف ہے کہتے ہیں ہمارے پروردگار نہیں پیدا کیا تو نے ان کو ابس یہاں لکھو جی اول اول کی دعا ربنا کے نیچے اول الباپ کی دعا اے ہمارے پروگا نہیں پیدا کیا تو نے اس کو عباس آسمان زمین کو پاک ہے ذات تیری کیری پکینا بندار بچاؤ ہم کو عذاب عظاب سے یہ معروض نمبر ایک وہ دعا میں عرض کر رہے ہیں نا خدا کے آگے تو معروض نمبر کیا ہے ایک ہے عرض کر رہے ہیں بچا ہم کو سے ربنا انا کا ماروز نمبر کتنی دو اے ہمارے پروجا بے شک تو جس کو داخل کرے گا نار کے اندر پستا کہ تو نے وشواس دیا اس کو اور نہیں واسطے ظالموں کو مددگار ربنا ان سمے نہ یہ معروض نمبر کتنی تین یہ مضمون رسالت کی طرف اشارہ نیچے لکھ لو پہلے توحید تھی اب مضمون رسالت کی طرح اشارہ ہے اے ہمارے پرورزگار بے شک ہم نے سنا منادی کو جو ندا کرتا تھا تراف ایمان کے کون ہے منادی کون تھے بھی میرے حضرت تھے نا جو ندا کرتے تراف ایمان کے ان آمنو. کہ ندا کا بیان ہے ان مفسرہ ہے یہ کہ ایمان لاؤ ساد باپ نے کہ پا مندہ ہم ایمان لائے رب بنا فل یہ معروض نمبر کتنی ہے کیا اے ہمارے پرور دگار ہمارے کبیرہ گناہ ہمارے زنوب کے نیچے لکھو کبیرہ گناہ اور مٹا ہم سے سبھی گناہ ہمارے سیاد کے نیچے صغیرہ گناہ سویرا گنا مالبرا اور فوج کر تو ہم کو ساتھ لی کیا ہماری موت نیکوں کے ساتھ آتی ہے کیا وہ ہم جو مریں گے اپنے وقت واقع مریں گے یا ان کے ساتھ مریں گے وہ تو پہلے فوت ہو گئے ہیں تو مان آپ سنیے اور فوت کر تو ہم کو اس حال میں کہ ہماری شمار نیکوں کے ساتھ ہو مادو دینا مال ابرار مال ابرار سے پہلے کیا مقدر ہے مادو دینا مال ابرار ہمیں فوت تو کرے گا اپنے وقت پہ لیکن ہماری شمار کس کے ساتھ ہو لیکوں کے ساتھ ربنا واتنا معروض نمبر کتنی کتنے بھائی اے ہمارے پروردگار دے دو ہم کو وہ ثواب کہ وعدہ دیا تو نے ہم کو اللہ عل السنا تیرو سلے کا اللہ کے بعد کیا مقدر ہے رسولوں کی زبانی یا رسولوں کے اوپر وعدہ کیا ہمارے ساتھ رسولوں کی زبانی ہے رسولوں کے اوپر ہاں اللہ السنہ وعدہ دیا تم نے ہم کو رسولوں کی زبانی اور نہ رسوا کر تم کو دن قیامت کے بے شک تمخلاف کرتا وعدے کو کہ مارو نمبر کتنی ہے جی پانچ ہے نا تو پانچ دعاؤں کی ابا کے ایجابت ہے پس پستم ایجابت دعا کا بیان پس قبول کی اللہ نے واسطے ان کے ربوں بس قبول کی واسطے ان کے رب ان کے نے یہ دعا کیا فرمایا کہ انی لا ازیو بے شک میں نہیں ضائع کروں گا میں عمل کسی عمل کرنے والا کر تم میں سے چاہے وہ مذکر ہو چاہے کیا مونناس ہو برابر صاحب ہوگا وہ کیوں اللہ تساوات یہ سی کہ باس تمہارا باس سے ہے تم مونس سے پیدا ہوتے ہو مونس تم سے پیدا ہوتے ہیں ایسے نہیں وہ ایک دوسرے سے پیدا ہوتے ہیں نا باپ تمہارا پاس ہے فل دینا ہا جا کر مقرر اوساف مقرہ او بھی ہے اور مضمون جہاد کی طرف بھی اشارہ ہے دونوں چیزیں لکھو اوساف مقرہ بین اور مضمون جہاد کی طرف اشارہ جن لوگوں نے وطن چھوڑا نمبر ایک اوساف ہیں با اخر جو نکالے گئے اپنے گھروں سے نمبر دو وضو کی سبیلی نمبر کتنی جی تین ایجاد دیے گئے میری راہ کے اندر یہ اوساف مقربین کہ بکاتا نمبر کتنی چار اور لڑے با کولو نمبر پانچ شہید کیے گئے تو یہ اوساف مقربین مقرہ کتنے ہیں جی پانچ آ گئے نا ان میں جہاد کی طرح بھی اشارہ ہے یا نہیں کا لو کو نتیجہ لکھو یہ انجام البتہ ضرور مٹاؤں گا میں ان سے ان کے گناہوں کو اور داخل کروں گا ان کو جناط القدری من کا نا ثواب درا حالانکہ یہ ثواب ہوگا اللہ کی طرف سے اور اللہ نزدیک اس کے اچھا ثواب ہے تو میرے عزیز توحید کا مضمون بھی آ گیا اسی رقوع کے اندر رسالت کی طرح بھی اشارہ آ گیا تھا نہیں اور جہاد کی طرح بھی کیا آ گیا اشارہ آ گیا اور جہاد کے اندر کتنی چیزیں ہوتی ہیں اشارے جان اور اشارے مار تو چار مضمون تھے سورتعال عمران کے کتنے مضمون توحید رسالہ جہاد اور انصاد تو چارے مضمون اس رکوع کے اندر آ گئے نہیں تو یہ رکوع ساری صورت کا کیا بن گیا خلاصہ بن گیا تھا. لا کا تکلین کا کرو تم بھی و تسلی ہے مومین و تسلی بھائی ہم دیکھتے ہیں کافروں کو دوڑتے پھرتے ہیں ہوائی جہازوں کے اوپر کاروں کے اوپر تو فرمایا ان کی یہ دوڑ دوڑھوپ گردش تمہیں مغالتا میں نہ ڈالے کیا یہ چند روزہ بہار ہے پھر ان کافروں کے لیے آگے کیا ہے تمبیے مومنین اور تسلی نہ مغالتے میں ڈالے تجھ کو لا یا ہر کا کیا معنی ہے نہ مغالتے میں ڈالے تجھ کو گردش تکلو نا گردش کافروں کے بھی اشار ہو گئے متان کلیم یہ چند روزہ بہار ہے پھر ٹھکان ان کا کیا ہے جاننا میں ہر برا بچھونا ہے لاکھ بشارت جی بشارت ہے مومن کو لیکن وہ لوگ جو ڈر کے رب اپنے سے مدت ہی واسطے ان کے جنات من التریم تازہ خالدینا لو ظلم یہ مہمانی ہوگی اللہ کے ہاں سے اور جو کچھ اللہ کے نزدیک ہے وہ بہتر ہے نیک لوگوں وتاب مدہ مومین اہل کتاب سوال ہوتا ہے کہ اہل کتاب کا خوب رگڑا نکالا قرآن نے کوئی ان میں اچھے بھی ہیں تو فرما دیا ہاں ہاں ہا جو بہت سے برے ہیں ان میں بعض اچھے بھی ہیں یا اچھوں کا ذکر ہے مد مومنی اہل کتاب اور بے شک بعض اہل کتاب میں سیلبت وہ ہیں جو ایمان لاتے ساتھ اللہ کے اور ساتھ اس کتاب کے جو تاری کی طرف تمہارے اور ساتھ ان کتابوں کے جو اتاری کی طرف ان کے حاشین اللہ, اللہ کے لیے کیا کرنے والے ہیں آج کرنے والے لا کروں نہیں خرید کرتے بدل آئےت اللہ کے سامنا کلیلہ وہ تو خرید کرتے تھے نا پیسے لے کے اللہ کی ایتون کو بگاڑ دیتے تھے یہی لوگ ہیں ان کے لیے ثواب ہے ان کا نزدیک رب ان کے بے شک شکل جلد حساب دینے والے ہیں میرے بہتر ساری صورت و خلاصہ کس کے اندر آ گیا دی? اور بو کے اندر آ گیا نا کیا خلاصہ ہے توحید رسالت جہاد اور انفار. پھر ساری صورت و خلاصہ اس آیت کے اندر بھی ہے اب غور فرمائیے چاروں مضامین کا یادہ لکھ لو چاروں مضامین کا یاد آلین آ منو اے ایمان والو بھائی ایمان تب ہوگا کہ آدمی توحید کو بھی مانے اور کس کو مانے رسالت کو بھی مانے نا تو آ منو کے اندر دونوں چیزیں آگی دیکھ لو توحید رسالت اس بے روح صبر کرو تم تو صبر کے اندر اشارہ ہے کے کی کس کی طرف انفاق کی طرف کس کی طرف جو آج میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے جی صبر کرتا ہے تھوڑے مال پہ یعنی وہ حریص نہیں ہوتا اس میں اشارہ کس کی طرح ہو گیا جی انفاق کی طرف باقی کیا رہ گیا جہاز اس بے روح فی نف ہی صبر کرو فی نف ہی بس سا دشمن کے مقابلے میں صبر کرو یہ مانا لکھو سا بیرو بام کا ہے با مفالا کا جانے کے لیے آتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں صبر کرو جیسے دشمن ڈٹا ہوا ہے نا تم بھی ثابت قدم رہو دشمن کے مقابلے میں صبر کرو وہ اصل مرابد کہتے ہیں گھوڑا باندھنا مرابط کس کا ہے جہاد کے لیے گھوڑا باندھنا لیکن اس سے مراد ہے کہ جہاد کے لیے مستعد رہو تیار رہو تو رابطوں کا میں نے لکھنا ہے جہاد کے لیے مستعد رہو چاروں مضامین آ گئے نہیں توحید بھی رسالت بھی انفاد بھی اور جہاد بھی اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے کن تم کامیاب ہو جاؤ ان شاء اللہ